الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله إن ننفذنا من سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مظل له من يظل فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعض فعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لكم منكم من مات يدون الخير وامن من المعروف هنا منذر وداعيكم الى الفرون فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فراد منكم من فر فليهي بيده فيلزم بيده فقام يبا بيده فقام بيده وذلك بافل الايمان رسول الله الله عليه الله عز وجل الى ابراهيم عليه السلام میں نے ایک آئے تو دو حادث تو فرمایا گیا کہ چاہیے کہ تم ایسے جماعت ہو جو خیر کسی بلائے نیکی حکم کرے برائی شروع اور یہ لوگ پورے کامیاب ہوں گے ادھی ترین برائی فرمایا گیا جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے چاہیے تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے ہاتھ سے نہیں روک ہے زبان سے روکے زبان سے نہیں رک سکتا ہے تو دل سے اسے روکے اور یہ دل سے اسے نفرت کا اظہار کرنا اس ساتھ نہ دینا دل سے دعا مانگنا دل میں قرن محسوس کرنا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے یہ نہ ہو تو بجلی ہوا گیا کہ صرف گائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے کیونکہ ابھی سے میں نے پڑھ لی فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و ول بجید وئیلام کو اسلام بستی کو غارت کر دے تباہ کر دے اسلام بستی کو غرق کر دے انہیں کہ حال ہے اس نے آپ کا ایک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی سرمایہ اس کو بھی غرق کرو اور بستی کو بھی غرق کرو کیونکہ اس آدمی میری نافرمانی دیکھنے سے دیکھتے دیکھنے سے سے کے باوجود آدمی کے چہرے پر ناگوادی تک نہیں آئی ان کی پہچانی پر بل تک نہیں آیا ہے ناگوادی سے دیکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایمان کے دو جز ہیں ایک بھپ اللہ ایک بب اللہ ہے ہے لا تحفظ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے آدھا ایمان خط اللہ آدھا ایمان اللہ آدھا ایمان اللہ کے محبت کرنا اور آدھا ایمان جو ہے وہ اللہ کے لیے بغز رکھنا رکھنا عداوت رکھنا معاشر کے ساتھ بتگاری کے ساتھ کوپر شرک کے ساتھ کوپور شربد کے ساتھ اور ہرا ہمار کے ساتھ یہ ساری باتوں کے ساتھ یہ رکھنا یہ آدھا ایمان ہے بنوایا گیا کھیس میں لیکی تو کر رہا تھا لیکن مالک پر گناہ کو دیکھتے ہوئے چہرے پر ناگواری کا سب تک نہیں آیا سندر وہ چل نہیں اللہ کے لیے نفرت راوت رکھنا یہ بات اس وجہ سے جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے اس کو کرنے کا کہا جا رہا عام طور پر یہ آج کر پچھلے ہفتے میرے جی ساتھی آتے جاتے رہے خاص طور سے جنگلوت ہو رہے کہ جمروز کے لیے دعا کرو جمروز کے لیے دعا کرو میں نے کہا کہ آپ چیز دعا مانگتے لوگوں نے تو باتیں اور ماشرے کے ساتھ کمپرومائز کیے ہوئے ہیں اس سے بہت زمر ہو رہا تھا میں نے کہا آج آخری پیغام کو بس پر ہوں کہ جب تک آپ جو لوگ خود کے حدور میں اور جو لوگ آئی میں ڈکیتی ہیں ساری چیزوں میں جو مبتلا ہے ان کے ساتھ کتھا کالج جب تک نہیں کریں گے گمی شادی میں اپن کی شریف ہوتے ہیں بیٹھنا اٹھنا آپ ان کے ساتھ کرتے ہیں وہی لوگ مشرق کو چندر سے بس میں لے لیتے ہیں وہ لوگ دینی ادارے کو پیسے اس کو لے لیتے ہیں تو اس آدمی وہ تو ذرا محسوس نہیں ہوتا کہ میں پڑھائی پر چل رہا ہوں وہ آدمی کہتے ہیں کہ کمائی کے ذریعے ان کا ایک ذریعہ ہمارا ہے, ہے. بادشاہ بھی, بھی ہے تو وہ فکیل اور فقیر فقیر فکیل ہے کیونکہ سب کا کوئی مانگتا ہے اور خراج مانگتا ہے دونوں مانگتے ہیں بادشاہ کے کزور سے مانگتے ہیں اور فقیر بھی بہار پھیلا کر مانگتے ہیں جدید ہے چھن میں دونوں برابر ہو گئے ایک آدمی سے اور اور سے چھن, چھننا دوسرا ڈنڈا کے لوگ چھن رہا فرض یہ ہے کہ یہ چونکہ محرم کا مہینہ ہے تو محرم کا پیغام ہی عمر بالمعروف المعروف نہیں منقر ہے اس لیے اس بات کو میں بیان کیا کرتا ہوں محرم کے مہینے میں چاہے تمہاں خیال ہوتی اللہ عصل نے جان کس بات پر دی یزیر کے دور میں سو فیصد سے لیت نافوس تھی نہیں تھی سو فیصد مجھے اتنا پسند کم نہ لوگوں کو ہے ہوزیر کے دور میں سو فیصد سے اتنا پسند جس تخوا کے معیار اس دور سے لیا سکا اس طرح سے معیاری معیاری اس سے میاری میاری خراب ہوئی ہے ایک شک خرابی ہوئی ہے کہ حضرت امیر معویٰ اعظم کیشورہ میں یہ بات کیا چاہیے انتقال ایک سدھار کے بعد جنگ و جزار کو خون ہوتا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس لیے اگر آپ کے بار, آپ اپنے بعد اس, کو اس خون کو جنگ و جزار کو روکنا چاہتے ہیں تو اپنی موجودگی میں ہی یہ چیز کی بیت کرا اس کو مچ کے حوالے کر دیں ان کے شروع میں جو صاحب اقرام اکرام ہزار والے شوراب میں تھے یہ مسلسل اپنے دور میں کوشش کرتے رہے کہ میری حالت سلک جائے اور اس جالت اس دور کے لحاظ سے غیر معیاری تھی اس دور کے لحاظ سے غیر معیاری نہیں تھی ہر دور کے اپنے معیار ہوتے ہیں عام طور پر جسم نے مشہور کر دیا کہ شرابی فرادی عالمی غالب نہیں تھا لیکن جو تقوہ اس دور کے ساتھ چاہے نشان تھا اس تقوہ پر نہیں وہ لوگ کہتے ہیں اس کو غلط بنا رہے ہیں کس کو غلطیوں بنا رہے ہیں جماعت جنماعد میں نہیں ہوتا ہے ہے, کبھی نہیں ہوتا ہے خریدو بنا رہے ہیں کیا بولے تو زمانے میں بہت گٹیا آدمی سمجھا جاتا تھا جو دماغ کی دماغ بھی نہیں ہوتے خریدو بنا رہے خریدو بنا رہے ہیں اور اس کو رات کے پاس اس کی پیسہ کھانے سے مجھے اتنا فضول آدمی جس کے پاس رات کو پیسے کھانے کی مجھے سک دور کے لحاظ سے معیاری آدمی ہے تو خریدا کیسے بنائیں گے شور والوں نے کہا کہ اسلامی نظام شورایت کا ہے اور وہ ہوتا ہے ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اس اسے فقط کو نفل کرنا ہوتا ہے فیصلے پر کا پورا اختیار نہیں ہے فیصلہ شورا کے ہاتھ میں ہوتا ہے لہٰذا اس کے ساتھ مزید ہوگی اور فیصلے کرے گی تو اس سے ہماری یہ رائے ہے کہ اس سے آئندہ جو آنے والا کچھ سون ہے اور آئندہ جو آنے والی مشکل ہے اس سے دنیا اسلام بنتے یہ بات مشورے پورے طور پر نہیں ہوئی تھی کہ ان کی وفات ہو گئی میر موویز اللہ ان کی گئی اور اس نامکمل مشورے کے طور تحت وزیر نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور جس سورا کا اس کو پابند کیا گیا تھا اس سورج کے ہاتھوں سے نکل کر اس کے نومر لوگوں کا اپنے گر کر کے اپنا جتھا بنا دیا چالیس سال کی عمر میں آدمی میں سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے ساٹھ سال کی عمر میں جو اس نے مختلف رائے ذہن میں رکھی تھی ان کے فیصلے کے سامنے بیس سال میں آتے ہیں پھر یہ دیکھتا ہے کہ فائدہ کیا چیز ہاتھ کیا چیز ہے نا ہاتھ کیا چیز ہے ساٹھ سال کی عمر میں اس کے پختہ رائے ملتی ہے مچورا دے سکتا ہے اور مچورے کے تحت ستر سال آدمی ہوا کرتا ہے ڈاکٹر سیڈ بننے کے لیے آدمی ستر سال کی عمر میں جا کر سکتے پھر اس کی رائے بنتی ہے جو زندگی جو ہے یہ صرف جو ہے یہ کتاب اور اس کا ترجمہ کرنا یہ نہیں ہے اس, کے اس, اس روم کو نظریات کی شکل میں لے کر عمل کی شکل میں اپلائی کرتے کر کے نتائج کو دیکھنا یہ ایک وقت چاہتا ہے اس کے بعد راجنی کا پڑا تو کا ایک جو گورنمنٹ ہے بن انجیات یہ کوئی بائیس چوبیس سال کی اور عمر سے آدمی ہے اور عمر شاہ جو پورے محال کا کمانڈر ان چیف ہے وہ بھی چالیس سال سے کم عمر سے آدمی ہے مضبوط صلی اللہ عبد اللہ نے فرمایا تھا کہ خلاف صلاح و, خلاف و میرے بعد تیس سال رہے گی اور میں ہمارا تو سبھیان سے تناہ مانگتا ہوں لڑکوں کی کمر سے تناہ مانگتا ہوں صاحب عبدال صلی اللہ ہمارے پاس ادھیان کب آئے گی فرمایا ساتھ ہی اور ساتھ ہی میں نزیر جی کو متا دیا اب ایک شیکر سورا کی منظوری کے بغیر جو کہ بیت خصوصی ہوتی ہے اسلامی نظام میں ایک بیت خصوصی ہے بیت خصوصی سے کہتے ہیں کہ اہل علم اہل عمل اہل تقوا جو کہ معاشرے میں محمد تقوہ خوب خدا کے لحاظ سے نمایاں ہوا علم بھی ہے ان کے پاس فین بھی انہیں کے پاس تقوا بھی ہے ہمارے صرف علم پر سیرت علم پر کام نہیں ہے علم کے ساتھ فہم بھی ہے صرف فہم پر کام نہیں ہے فہم کے ساتھ تقبر خوٹو خدا بھی ہے جب یہ تینوں باتیں پوری ہوتی ہیں تو یہ ہی آدمی جو اہل رائے لوگوں میں سے بنتا ہے تو بحث خصوصی جو ہے وہ خلیفرش بھی ہوتی ہے جب کہ اہل رائے لوگ اس کو نامینیٹ کریں اور اس کے بعد بہت خصوصی کریں اور اس نحبات کا اندازہ ہوتا ہے کہ خواص میں جو ہے کہ اس کو مانیں جب الخواس نے مان لیا تو اب اس کا ذمہ یہ ہے کہ یہ علاقوں میں ڈسٹرک میں, میں اپنے جو ڈسٹرکٹ سربراہ ہیں ان کے پاس پیغام بھیجے کہ گا فلانے آدمی کو اس طرح اس کی بےت خصوصی ہو گئی ہے بےت عمومی کے لوگ آئیں جب اس نے دیکھا کہ اکثریت بےت عمومی کے لیے آ رہی ہے تو اس بات کا اعلان ہوگا کہ اس کی خلافت نصب ہوگی نصب خلافت ہوگی کیونکہ پہلے جو ہے تو خواش نے بیت خصوصی کر لی اور عوام نے جو ہے بیتبومی کر لی اور خلافت نصب ہو گئی دستک میں سے گورنمنٹ حکام نے جواب بھیجا کہ اکثریت جو ہے وہ بیت کے لیے نہیں آ رہی ہے تو اس بات کا اعلان ہو جائے گا کہ خلافت کا نصب, نصب نہ ہو سکا عزل کیا جائے گا اس کو معذول کیا جائے گا اداکار کو اس کو کہہ دے گا کہ آپ یہ بیت عمومی نہیں ہو رہی ہے لہذا آپ پیچھے ہو جائیں اور ارباب بصیرت کو کہیں کہ دوسرے آدمی کو آگے لائیں بیٹھ کے بیٹ خصوصی کے لیے اس نے امام امام حسین رضی اللہ عبداللہ زبیر ربی اللہ کو اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو مختلف صحابہ اسلام جو خواص تھے جن کو دیکھ کر دنیا اسلام چلتی تھی اس کو پیغام بھیجا میری خلاف میرا اپنا پھر خلافت ہو چکا ہے لہذا آپ لوگ آ کر بیٹھ کریں عبداللہ بن نمبر جلد نے اپنے بچرے والوں سے اور سمجھدار لوگوں سے بچرہ کیا انہوں نے کہا بیس اگر آپ آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آج انتظار سے مان لیا آج میار کو بھی حلجی علی عظیم عبدلا کر دے گا آپ کے بھی قطر ہونے کا خطرہ ہے اور چاروں طرف کر اس خون میں ہوگا لہٰذا بیس اس میں ہے کہ آپ اس کو آپ بیس کر لیں امام وسلم حسین رضی اللہ جلد میرے ساتھی سے کہا بجائے اس کے بیگ کر کے ایک دن دین کے اصول کو توڑ دیں ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں سے اجرت کر لیں اجرت کر کے مکہ مکرمہ کو چلیں تاکہ ہمیں کچھ سوچنے کا موقع مل جائے اور دنیا اسلام کو بھی سوچنے کا موقع مل جائے اور اس فوج کے نتیجے میں جو نتیجہ سامنے آئے اس کے مطابق ہم اپنا قدم اٹھائیں تو لہٰذا سارے کے سارے لوگ اجرت کر کے مکہ مکرمہ آگے اور پیچھے سے اس نے اپنی بہت خصوصی جو لوگوں کی ہو گئی اس کی بنیاد کو بنیادوں سے عموم کا اعلان کر دیا اب چاروں سے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوا تو یا تو بہت یا گرم پر سلوا لٹک رہیں گے لہذا اس وقت جو ایک راستہ ہوتا ہے عظیمت کا ہوتا ہے ایک راستہ سورج کا ہوتا ہے عظیمت کا راستہ یہ ہوتے کچھ بھی ہو ہم جان لڑا کر حق کو نافذ کریں گے اور سورج کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو برداشت کرتے ہوئے اصلاح کے دوسرے اقدام اٹھائے جائیں تو امام حسین اللہ نے عظیمت کا رفتے اختیار کیا باقی لوگوں نے سورت کا رفتے اختیار کیا اہل عظیمت اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے اعظم اپنی عظیمت سے اپنی جان کو لڑا کر اصولوں کو زندہ کرنا ہوتا ہے یہاں یعنی تک کہ یہ اصول جو زندہ ہوتے ہیں جان کو لگ جاتی ہے اصول زندہ ہو جاتے ہیں لیکن بعد کے آنے والوں کے منہ کو لگام لگ جاتے ہیں اور اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اس بات کے لیے فیصلہ کر کے اپنی جان کو لگا دیتے ہیں لہذا ایک سکھ کو تو خلافت اسلامیہ میں عزل نسل خلافت جو ہے اسکورائیت کے باتحت ہو اس سکھ کو اسلامی آئین کے دوست کرنے کے لیے عزت امام اللہ امام حسین رضی عبل اعظم نے اپنی جان کی قربانی دیتی اور یہ جنگ وار ان کی شہادت جو ہے یہ معروضی عدالت کے تحت جو گرد و پیش میں قدم بقدم بڑھتے ہوئے آگ انہوں نے آ رہا اس کے نیچے میں ہوا ورنہ ان کا اپنا پروگرام اس مسئلے کو پرمند حل کرنے کا تھا کہ صوبہ میں چوریل کے تحت نظر خلافت ہو گئی اور ہمیں جو ہے طے خطے پر یہ رسدانی اس طرح ہمیں مل گئی اور اس سے ہم نے کام شروع کیا اور اس کا پھیلاؤ ہوا وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے ہم آخر میں آ کر ایسے ایسے وقت آنے کے حالات ہو جائیں گے کہ ہم ان کو اس بات پر مجبور کریں کہ آپ کیا کہیں یہ خیال ڈال تو یہ بنا طور پر کچھ سکون کے تحت نہیں تھا نہ اپنی جان کو اپنی جان کو یہ ختم کرنے کا نہ جیسے کہ انہوں نے کسی سے کوئی اپیل نہیں کی چاروں طرف کسی سے کوئی اپیل آتا. صرف جنگو ڈال کرنا چاہتے تو لشکر اب لشکر جتھا وہ بھی جمع کر سکتے اپنے پروگرام کو پرمت طریقے سے پر چلانے کے لیے اور حق کی رائے کی تعریف کے تحت چلانے کے لیے انہوں نے اس بات کو کیا یہاں تک کہ جو حالات میں گھیرا تو اس انہوں نے اپنی جان گئی باقی تاریخ اس میں ابوالکلام آزاد کی کتاب کو پڑھیں یہ جی آپ کو معلومات بھی نہیں ہوں گی کیونکہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سہری کر بلا پڑھیں جو کہ ایک نایاب اور اس پر ایک فیصلہ کون کتاب ہے ان چاہیے سر چار واقعات کو لکھتے ہیں کیونکہ بہت پائے کے مفتی ہیں بڑے صریف کی تاریخ میں اتنا بڑا مکسی کر رہا ہے تیس سال سے گھر میرے گھر بتا لے آدمی کو پتہ چلتا ہے فتح تین چار واقعات دیکھتے ہیں اور نجی ناک میں فتو خود بخود سامنے آ جاتا ہے اور میرے علاج میں خود فائدہ کرتا ہے کہ ہاں اس سے یہ فیصلہ یہ فیصلہ نہیں جی. یہاں تک کہ جدید کے بارے میں اس کے کفر اسلام کے بارے میں جو مسئلہ ہے اسی نے کہا جی استقف اس کہتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ایک بات پوچھی اس بات کے کربلا کی جنگ ختم ہو گئی اور اہل بیل کو گرفتار کر, کر اس کے اسے دربار میں لایا گیا تو اس میں جہت امام سی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو ان دنوں میں جو جس کے خلاف بہادر خدا بنا رہا تھا کہ کو میں نے دھیان دیا کہ میں کیا کیوں ہٹہ ڈال کی بہت کیوں کروں کہ میرا جو ہے تو نانا میرا نانا جو ہے تو اس سے بہتر اور میرا باپ اس سے بہتر اور میری ماں سے بہتر ساری انہوں نے کہا تو یہ دھیان کے پاس دیا ہے تو, تو اس کے نانا کے بہتر میں نے اس میں تو, تو, تو کوئی کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کر سو ہے اور ہمارا ان پر اور جہاں تک ان کی بادر نے کا تعلق کے تو بھی ہمارے پیغمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو با برکت بیٹھی ہیں اور جہاں تک اس کے باپ ہمارے باردہ کے بیٹر کا تعلق ہے تو وہ بھی شادی ہے میرے باپ بھی شادی ہے بعد جاتا جاتا ہے کہ پر ایمان اور کا ایمان صدر باقی سچ کو خزور کچھ تو سے ہوا ہے اب آخری بات کے بارے میں یہ اثر کرنی ہے کہ تاریخی واقعہ مذہب کی بنیاد نہیں بنا کرتا اس پر مذہب بن جائے یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس نے ظلم کیا ہے اسے ظلم کا بدلہ ملے گا جس پر ظلم ہوا ہے اس پر سواب ملے گا لیکن یہ ایک فرقہ کی بنیاد بن گئی ایک مذہب کی بنیاد بن گیا یہ اپنی ذات ہے یہ واقعہ قطل مذہب کی بنیاد نہیں ایک تاریخی واقعہ ہے جو ہو کر گزر گیا ظالم کو اپنے ظلم کی سجاوا ملے گی اور مظلوم کو جو ظلم, ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ ملے گا دین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت الفضا میں راز رہنے پر مکمل ہو وہ تو رماز روزہ حج نکات اخلاق اخلاق امدادی خیرخائی یہ چیزیں جو واضح طور پر بیان دی آپ جو ہے تو وزیر کے عموما حسین آپ سے رڑائی ہوئی ہے تو ایک رڑائی تھی جو ہوئی اور وہ اپنے نتیجے کو پہنچ گئی اس وجہ سے ظلم ہوا ہے تو ظلم کے سزا ملے گی جس پر ظلم ہوا ہے اس کو ملے گا اس چیز کو ایک واقعہ تھا اور ایک جو ہے یعنی یہ بہت سخت ادبی ہوئی آگ تھی اور اس واقعے کو ایکسپلائڈ کرتے ہوئے عبداللہ بن سبا اور, اور یہودیوں نے اور خاص عبداللہ بن صبح کی جماعت نے اس کو ایکسلائڈ کرتے کرتے کرتے کرتے اس کے نتیجے میں دنیا اسلام میں سخت اختلاف ڈال کر اور خوشگون کے آلات کی بنیاد بنا کر اور اس کو اس کے اس عقائد بنا کر اس کے لیے آمار بنا کر ساری چیزیں بنا کر ایک پورا مذہب کھڑا کر دی. مذہب میرے بھائی وہی ہے جو کہ حضرت الحدار پر آ کر مکمل ہو گیا اور, اور دلّی چلے ہیں اور جن کے پیچھے کھڑے ہو کر حضرت حضرات نے نماز ادا فرمائی میں فاروق چلے ہیں اور کے پیچھے کھڑے ہو کر حضرت نماز ادا فرمائی وہ اسماند اللہ اسم کڑے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کر حضرت حضرت اللہ نماز دافت لگی بودی تعالیٰ جب ان کا بیٹا ہے حسین رضی اللہ بہادل آدمیوں کے ساتھ ہزاروں کے لشکر کے آ کے کھڑے ہو کر لڑکا جان جائے گیا جو کہ بیٹا تھا اور باپ جس کے بارے میں کہا گیا ہے مذہب اللہ جو عجائب و غرائب کا مظر ہے اللہ کا شعر ہے عام طور سے بس سعید کرام کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خالد بن خیلب المیز اللہ بہت بڑے جنگیو ہیں واقعی سیف اللہ کا خطاب ان کو دیا گیا شعیب شعیب سیف من سویف اللہ اللہ کے سلاروں میں سے تلوار اور جس میدان میں گیا گیس اولٹا ہے ساٹھ آدمی کے ساتھ ساٹھ ہزار کو ہے جنہوں نے پانچ ہزار کو قتل کیا اتنا بڑا دنیا اسلام کا جنگجو اور اتنا بڑا جرمین اپنی ساری حیثیت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگی قوت تو جنگی حیثیت کے آگے ان کی حیثیت نہیں ہے ان کو چونکہ پہلے دل سے شورا میں بیٹھنا پڑا ہے بجائے میدان جنگ سے مارنے کو ان کو پارلیمنٹ سے مارنا پڑی ہے. اس لیے میدان جنگ میں نہیں آئے جبکہ اختیار سے آیا جنگ جمبل جنگ سفیر میں جب لڑے ہیں تو جنگ سفین میں ایک دن میں پانچ سو آدمیوں کو قتل کیا بخار کو نہیں جہاد کے جذبے سے مقابلے میں آپ کو لڑنے والے مسلمان کے دونوں کو اور آخری مار کے میں چار آدمیوں کو جب جنگ سفید میں قتل کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اب اور لوگوں کو میرے آگے نہ لاؤ اور میری مادیا خود آئیں اور مقابلہ کریں تاکہ مسئلے کا حل ہو جائے ان کے ساتھ ہم لوگ میں بیٹھے انہوں نے کہا کہ چا جاؤ چار کا ڈوانا سے لڑ کر تھکا, تھکا تھکایا ہے بڑا چموکا ہے مقابلے میں جاؤ سن انہوں نے کہا کہ مجھے مارک مرواتے ہو اس کے آگے جو گیا زندہ بچ کیا ہے جو بھی آگے زندہ کیا جو بھی گیا زندہ بچ کیا ہے تو مجھے بروانا چاہتے ہو تو اللہ کا شہر جسے اللہ اللہ کا شہر تو کیا کہ وہ بکرزی کا ضلع سے دب کیا تھا کہ تکیا کر کے ان کی خلافت کے آگے تھے ڈال دیے تھے جو عمر فاروق کا ضلع سے دب گیا تھا ان کے کے دب گیا تھا جبکہ سورج کا, کا کوئی مچھر ہوتا تھا اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوتا تھا جب تک نہیں ہو جاتا ہے سر لیں دلچسپی ہے بہت اس عثمان کے زمانے میں مقدمہ پیش ہوا کہ عورت کا چھ مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا شادی کے چھ مہینے کے بعد اور نے کہا شادی کے چھ مہینے بعد بچہ نہیں پیدا ہوتا ہے ایک کو سنسار کیا جائے بچہ اپنے خاون کر رہی اب فیصلہ ہو ہی رہا تھا کہ طریقے موجود نہیں تھے انہوں نے پیغام لایا کہ ان سے کہیں کہ میں یہاں تک روک جایا فیصلہ نہ تو باغ نے کہا پرائد میں آیا ہوا ہے کہ بچہ اپنے باپ کرا پر آئے ہوئے انہوں نے کہا ہے پرانے پاک کی آیت کہہ رہی ہے کہ بچے کو دودھ پلانا ہو لینے کا دو سال مسلسل اور دوسری آد کے لیے ہم عورت کا دودھ پلانا اور یہ تیس مہینے سے بارہ مہینے جو ہے تو وہ نکالے ہیں اس والے دودھ پلانے والے باقی رہے کے چھ مہینے تو پورا تو پران کیا چھ مہینے بچتا نہ ہو سکتا ہے کیا ہو کہ حمل اور پسند دودھ پلانا تیس مہینے وہ فیصلہ کیا ہو گیا کرنے باپ ہے یار کے بارے کی دفتروں کی پیکیج آئی ہوئی ہے نا تو اس وائبل بے کا سکس منتھ آئے ہو گئے چوبیس مہینوں میں آدمی زندہ پیدا ہو کر بچ سکتا ہے تو اس وقت شاید سمجھا کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا جس وقت تک سبھی رائے نہیں ہو جاتی تو میرے بھائی یہ کوئی سمجھ تھا کہ وہ خلافت پر قرضہ کر گئے تھے بڑی تنخواہ سے لے لی تھی بڑے پراٹھ لے لیے تھے جس طرح لوگوں کے پیسے مجھے ایک آدمی کہہ رہا ہے یہ قربانی کے پیسے جائیں یہ تو پاکستان کی حکومت کو جمع کر کے دینے چاہیے کہ یہ تاکہ قرضہ ہمارا چکایا جائے تو میں نے کہا کون سا قرضہ وہ قرضہ جو ولڈ بینک کا اور آئی ایم کا پیسہ آیا ہوا تھا اور جس کو تمہارے سیاسیوں نے لوٹ کر باہر ملک کے بینکوں میں اپنے ناموں پر جمع کیا وہ قرضہ تھا دیا جائے قربانی کے پیسوں سے بات میرے سامنے کبھی دیکھنا کتنے ڈارکیشن بند ابھی ان فیوچر کیا خبر کو ختم کر کے اس قرضے میں دینا چاہتے جس کو کہ یہ سیاسی لوٹ کر باہر مال کے بینکوں میں نے جمع کیا میں پیسے کو اگر لایا جائے چار پانچ آدمیوں کے پیسے کو لایا جائے تو یہاں پہ سودی قرضہ ختم ہوتا ہے باہر مالک کا اس بات کا آپ میں کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ سودی قرضے کا نظام آپ کے ملک میں نیو ورلڈ آڈر کے امریکی آڈر کے تھے اس کے سرادر کمپلسری ہے یو ہیو ٹو ڈو لائک دس ہاں ان کو پڑے گا اور یہاں سے مقابلے کو قوت آگے لے کر آؤ گے کہ اس نظام کو ہم گرا کر اس کے مقابلے میں ہم اس انصاف اور حیا والے نظام کو چلانا چاہتے ہیں جو کہ غریب سے چھیننے کے بجائے اس سے پیسہ کھینچنے کے بجائے اس کی بدل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہا. تو لہٰذا اس کا محرم کا پیغام جو ہے وہ پھر قباریت نہیں ہے محرم کا پیغام جو ہے حق اور انساس کے لیے جمنا اور اس کو نافذ کرنے کے لیے جان دینا اس کا پیغام یہ ہے اللہ فاضر آنے کی